جی میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہم سب اور ہماری ساری بہنیں ماں بہنیں بیٹیاں نمازی بن جائیں کیونکہ ایک عورت کے سدھرنے سے پورا خاندان سدھر جاتا ہے اور ایک عورت کے بگڑنے سے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے ماں کی گود ہر انسان کا پہلا مدرسہ اور پہلا سکول ہے اور اس وقت جو بیٹا سیکھتا ہے وہ ساری عمر اس کو بھولتا نہیں ہے اگر ماں تربیت اچھی کر دے آج ہمیں یہی مسئلہ ہے کہ آج وہ مجاہد پیدا کرنے والی مائیں وہ عالم اور فاضل پیدا کرنے والی مائیں نہیں رہیں آج بچوں کو اللہ ماشاءاللہ ہر ایک تو نہیں اللہ ماشاءاللہ آج بچوں کو ماں کے دودھ سے ہی بچپن سے ہی چوری فراڈ جھوٹ اور یہ ساری چیزیں بصیت میں مل جاتی ہیں اور کسی نے تو یعنی کیا اچھا خوب کہا مجبوری اپنی جگہ کہ بچے کو ہم یا ماں جو ہے وہ اسی وقت دودھ کی بجائے اس کے منہ میں نپل دے دیتی ہے اور اس کو ایک دھوکا کرنا سکھا دیتی ہے کہ دودھ کی بجائے تو اس کو چوستا رہے اور یہ سمجھے گا کہ میں دودھ چوس رہا یہی آج ہمارے دور میں بڑوں سے ہو رہا ہے شیطان نے ہمارے منہ میں وہ چوسنی دے دی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے رات جا رہے ہیں تو ماں اگر تربیت اچھی کرے جیسا کہ ادرت مختار کاقی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں پڑا ہے یہ چشتیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں فرید الدین के شکر کے پیر ہیں معین الدین اجمیری چشتی میری ربی اللہ تعالیٰ کے مریب ہیں تو ان کے بارے میں ہی شاید میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ جب یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے پہلے دن تو استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے کہا استاد محترم آپ مجھے سبحان اللہ بیاب ہی سے پڑھانا شروع کریں انہوں نے کہا کیوں بیٹا انہوں نے کہا پہلے چودہ پاروں کی میری والدہ حافظ ہیں اور وہ جب بھی دودھ پہلانے لگتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی تو چودہ پارے تو میں نے ماں کی گود میں فرق کر لیے ہیں. آگے سے مجھے شروع کرائیں اس وقت مائیں دودھ پہلاتی تھی تو قرآن پڑھ کر آیت کو پڑھ کر محبت پڑھ کر اور دروشی پڑھ کر آج مائیں دودھ پہلاتی ہیں تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کر سینیموں میں بیٹھ کر تو ان بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی ہونی ہے اللہ کرے ہماری سب مائیں بہنیں بیٹیاں ہم مائیں بنے تو اپنے بیٹوں کی اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح کریں کہیں پھر کوئی یعنی دوبارہ کو مین دلچشتی میری کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کوئی داتا گانج علی حجویری کا غلام پیدا ہو جائے یا حضرت مصنا بن عارفہ یا حضرت یعنی خالد بن ولید محمد بن قاسم جیسی شخصیت دوبارہ شاید کوئی ان سے ہی جنم لے لے تو میری بہن جب جیس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نماز تو پانچ وقت کی بار اور پڑھنی ہے لیکن ان خاص جان میں اللہ جل مج الکریم عورت کو یہ اجازت دی ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن اس وقت اگر وہ نماز کے وقت وضو کر کے بیٹھ کے رب کا ذکر کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے بلکہ اللہ حضر نے کہا کہ ایسی ایسا طریقہ کر لینا چاہیے اپنا لینا چاہیے کہ وہ جب خاص وقت آئے تو پاک ہو کر وضو اس کا وہ وضو شرف شمار نہیں ہوگا لیکن اس وقت وضو کر کے بیٹھ کے اللہ نہ کرے ہاں کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آیت جو ہے آیت کی نیت سے پڑھنی حرام ہے ہاں کوئی ایسی آیت جو دعا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے مثلا رب ناتین آف دنیا ہے رب جل جالنی ہے سورت واقعہ ہے تو یہ دعا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے ان کو بطور دعا پڑھنا جائز ہے بطور قرآن پڑھنا ناجائز ہے ایسل کرسی ہے یا اور چیزیں ہیں کیونکہ یہ بطور دعا نہیں ہے تو ان کو اس وقت زبانی بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو اس طریقے سے اگر اس وقت خاص وقت میں ایام میں عورت اگر وضو کر کے مسلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے ذکر خداوندی بندی بہرحال عورت ان ایام میں کر سکتی ہے صرف قرآن نہ زبانی پڑھ سکتی ہے نہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہے اور ہر میچی کا کام کر سکتی ہے میکی بتلا سکتی ہے ذکر خدا بندی کر سکتی ہے جی جاب انڈر اسکور فور بائی تشیمائ <تصفح>